وحد الأقضة من لسان يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناز من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً وقال الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن الخوة لله جميع فأن الله شديد العذاب إذ الذين تبعوا من الذين تبعوا فراهوا العذاب وتقطعت بهم الأصلاب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرى منهم كما تبرهوا منا ذلك يريهم الله اعمالهم حشرات عليهم وما هم بخارجين من النار عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سلاذ من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احبا اليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يخذف في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم هيك إتقاذي مسألة اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کا تعلق عقیدے سے جس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس بندے سے محبت ہو جائے وہ بندہ عذاب سے محفوظ ہو جائے اللہ تعالیٰ کو محبت بھی ہو اور عذاب بھی یہ دو متداد چیزیں عالت یہود ابلا اللہ حبا ہو یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے محبوب کل فل میں یہ کل اگر تم اللہ کے محبوب ہو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے اور قیامت کے دن عذاب کی وحیدے کیوں ہیں فانا اگر اللہ کو محبت ہے جس بندے سے اس کو عذاب نہیں ہوتا اور جس کو عذاب ہوگا اللہ کو اس سے محبت نہیں ہوتی اللہ اپنے محبوب کو کیوں عذاب دے گا یہ محبت کی اہمیت ہے جو بندہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے مطلق عذاب دنیا کا عذاب قبر کا عذاب آخرت کا عذاب تو وہ ان قواعد کو اپنائے ہے جن قواعد کی بنا پر وہ اللہ تعالی کا محبوب بن کرتے اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو سکے تبھی تو قرآن کا آغاز محبت کے مضمون سے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم ای دین یہ تین آیات ہیں اور تینوں آیات ایک الگ اور مستقل موضوع پر مشتمل آگے ہی یا گنا ہے تو یا گنستین اللہ کی عبادت کا ذکر عبادت کی تین شرائط اور وہ تینوں شرائط شروع کی آیات میں الحمدللہ رب العالمین شرط اول اور رحمان الرحیم شرط ثانی اور مارے گی یوم دین تیسری شرط تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا جو ذات پیدا کرنے والی ہو پالنے والی ہو آپ کو کھلانے والی ہو پلانے والی ہو تو اس سے محبت نہیں کرو گے آپ آپ سے محبت کیوں کرتے ہو والد سے محبت کیوں کرتے ہو وہ آپ کا کفیل ہے آپ کے لیے کماتا ہے آپ کو کھلاتا ہے وہ کھزانہ عارضی ہے اللہ کا کھجانہ بدانا مستقل یہ پہلی آیت کریمہ اللہ تعالی کی محبت اس بات پر مشتمل جو ذات خالق اور مالک ہے رازق ہے آپ کو بھوکا نہیں رہنے دیتا پیاسا نہیں رہنے دیتا اس ذات سے محبت نہیں کرو گے ذات محبت کی مستحق. الرحمن الرحیم دوسری شرط بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا اسے کہتے ہیں الرجا اس کی رحمت کی امید ارحم الرحمین قول رب خیرور رحم بند خیر الراہ میں خیر الراہ میں سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا سب سے بہتر سب سے ارحم اللہ کی ذات اتنے رحم کرنے والے جب سے دنیا بنی ہے انسان بھی مویشی بھی جانور بھی فرشتے بھی جن بھی سب کے اندر رحم کرنے کا مادہ ہے جب تک دنیا قائم رہے گی لوگ آتے رہیں گے جن بھی انسان بھی فرشتے بھی یہ رحمت کا مادہ قیامت تک جاری شروع سے قیامت تک جتنی بھی رحمت جتنے بھی رحم کرنے والے پیدا ہوئے یا ہوں گے ان سب کی رحمت کو جمع کر لو تو اللہ کی رحمت سب سے زیادہ ارحم الرحم اس کا اپنے بندوں سے پیار ماں کے پیار سے زیادہ اور رحمان الرحیم میں صفت رضا بندے کی عبادت رجا کو رحمت کی امید پر قائم السلام کی حدیث رحمت عارج کہ میں دن رحمت کا امیدوار ہوں فلا نف طرف آئے اپنی رحبت کے سہارے سے کاٹ کر مجھے ایک پلک چپکنے کی حد تک بھی مجھے نہ کر ہمیشہ اپنی رحمت کا سہارا اس پر مجھے قائم رکھنا اور مارے یوم اوم دین میں وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اس میں خوف کا پہلو وہ قیامت کا دن عذاب علیم کا دن اللہ کی ناراضگی اور ایسے مراحل جو بہت تکلیف دے ان کا خوف اپنے اندر پیدا کرو تو مالک یوم دین میں خوف ہے الرحمٰن الرحیم میں رجا ہے الحمدللہ رب العالمین میں محبت ہے مجھے عبادت کی تینوں بنیادیں اس کی عبادت محبت کی بنیاد پر ہو اور اس کی عبادت ان دو کیفیتوں کے بیچ میں الخوف اور رجا رجا رحمت کی امید خوف اس کی عذاب کا خوف کبھی ان میں سے کسی کیفیت سے آپ مستغنی اپنے آپ کو نہ قرار دیں خوف بھی ساتھ رہے رجا بھی ساتھ رہے بعض علماء سلف کا خوف ہے دو چیزیں سمجھو پرندے کے پروں کی مانے پرندہ دو پروں سے پرواز کرتا ہے تو عبادت بھی ان دو پروں کے ساتھ اوپر کو چڑھے گی ایک پر خوف کا ایک پر رجا کا امید کا پرندے کے ایک پر کو کاٹ دو اڑ نہیں سکے گا تو عبادت سے بھی اس ایک پر کو دور کر دو خوف کو دور کر دو یا رجا کو دور کر دو تو عبادت قابل قبول نہیں ہے قرآن کا نبز آغاز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے <تصفح> سارے جہانوں کو پالنے والا کھلانے والا بلانے والا تو سا سے محبت کیوں نہ ہو یقین رو محبت کے مستحق ہے یہ محبت کی اہمیت ہے اور اس کی قدر و قیمت ہے ہم نے بتایا کہ محبت ایک اعتقادی مسئلہ ہے عبادت ہے. عبادت توقیفی ہوتی آپ یہ کہیں کہ میں اپنی مرضی سے محبت کروں گا یہ قابل قبول نہیں ایک شری مسئلہ ہے اعتقادی مسئلہ ضروری ہے کہ اس میں اللہ رس کے رسول کے فراہمی کو اس طریقے محبت میں اپنایا جائے مطلب بات عقیدے کی ہو ہم کو چھوڑ دی جائے ہماری عقل پر چھوڑ دی جائے یہ دین اسلام کا مزاج ہی نہیں یقینا جائے شراہ سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی اور شریعت میں بنیادی مسئلہ عقیدے کا عقیدہ بھی اللہ نے بنایا تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو انسان کی عقل اور رائے پر چھوڑ دی گئی ہو اللہ تعالی کی محبت فرض ہے اور اس کائنات میں ایک ہی ذات جس کی محبت فرض ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے بس اور کوئی نہیں صرف اللہ کی محبت فرض ہے اور کوئی نہیں محبت کے تین قسمیں ایک حب اللہ اللہ کی محبت اور ایک حب اللہ اللہ کے لیے محبت اللہ کی محبت اللہ سے محبت اللہ کے لیے محبت تیسری قسم اس میں شامل ہو سکتی مگر ہم الگ لے آتے کی ان کو محبت نافر ہٹو دیتی بخش محبت اللہ کی محبت فرض اس کا معنی یہ ہے اس محبت کا اظہار ہمارے عمل کے ساتھ دل میں محبت پوچھتے ہیں امن اشبد حکم دلائے ایمان کی نشانی اور علامت ہے کہ مومن کو سب سے سخت اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اللہ کی سب سے سخت محبت کا معنی کیا ہے دل میں تو ہوگی یہ بات دل میں محبت ہوگی یقین اس کا عملی اظہار کیا ہے عملی ثبوت کیا ہے اس کا میں کیسے ثابت کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کیسے ثابت کروں اس کا ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں جو تعارف کرایا جو اپنی معرفت پیش کی اس سب کو قبول کرو گے طور پر قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر عبادت کے لائق ہے ہر عبادت اللہ کے لیے انجام دو اس محبت کی دلیل ہے اور اگر کوئی عبادت کسی غیر کی کرو گے تو آپ کو اللہ سے محبت نہیں اس غیر سے محبت سجدے کے لائق اللہ ہے جدود اللہ دی خالہ اللہ سجنے کے لائق صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے یہ پڑھ چکے کہ عبادت کی تین بنیادیں محبت خوف اور رجا کرنا کرتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے اس کا عملی اظہار کوئی بندہ کہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے ہم اس کو کافی نہیں مانیں عملی ثبوت پیش کرو عملی ثبوت یہی ہے جتنی عبادات سجدہ ہو رکو ہو قیام ہو تشہد ہو قربانی ہو نظر و نیاز ہو خوف ہو توکل ہو یقین سب اللہ کے لئے. سب اللہ کے لیے انجام دینا یہ سچی محبت کی علامت اور یہ محبت قابل قبول ہے اس کے مقابلے میں جو نقصان دہ محبت ہے وہ ہے محبت, محبت محلّہ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے ساتھ دوسروں سے بھی محبت کرنا اللہ کو سجدہ کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی سجدے کے قابل ماننا اللہ کے لیے قربانی دینا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر بھی قربانی دینا الحق اللہ کے ساتھ کسی سے محبت کرنا یہ محبت کی شراکت ہے یہ عین شرک ہے خالص محبت کیا ہے خالص عبادت شرک کے سارے شوائب سے ساری بلاوٹوں سے پاک ہو یہ خالص محبت ہے ودی نام رشت و حٹن دل اللہ. یہ ایک مومن کی مواحد کی علامت ہے جو اس کے دل میں سب سے سخت اللہ کی محبت ہے دلیل اس کے سارے کام اللہ کے لیے نماز اللہ کے لیے روزہ اللہ کے لیے عمرہ حج اللہ کے لیے لدا اللہ کے لیے وہی دادا وہی مشکل گشا وہی حاجت رہا جہاں شراکت آئے گی وہاں محبت تقسیم ہوگی کسی قبر میں سجدہ کرو گے کسی پر کتواف کرو گے تم کیونکہ محبت کی اساس عبادت کی اساس محبت ہے، محبت تقسیم ہو جائے گی الحب و محبہ یہ خطرناک ہے خالص اللہ کی محبت یہ مطلوب ہے جو اتحادی مسل اللہ کے ساتھ کسی اور سے محبت کرو گے ویسی جیسے اللہ کی کرتے ہو یہ این ہے نیش اس کا طریقہ بتا دیا ہم نے ساری عبادت اللہ کے لیے اور عبادت کا مغض اللہ کی محبت ہے محبت کے ساتھ عبادت ہے اب اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سخت اور یہ عین تو نہیں جس کا معنی ہر عبادت کا اللہ انداز کو اس میں شریک نہیں اور اگر کسی غیر کی عبادت کرو گے چاہے اس عبادت کا تعلق تو عید الوحیت سے ہو روح ہوئی سے ہو عثمان شفات سے ہو محبت میں شراکت ہوگی الحب محل اللہ کے ساتھ اوروں سے محبت کرنا اس کا طریقہ کیا ہے کسی اور کے نام کی عبادت کرنا یہ بکرا فلاں کے نام پر یہ سبقہ فلاں کے نام پر استغاثہ فلاں سے دعا فلاں سے ندا فلاں سے دستگیری فلاں سے اور غوث فلاں راتا پھلا سب شراکتیں یہ سب محبت کی شراکتیں ہیں محبت خالص نہیں رہے گی عقیدے میں ملاوٹ آ گئی اور ملاوٹی عقیدہ قابل قبول نہیں اللہ سے محبت کرو جس کا عملی دھار کیا ہے ہر عبادت اللہ کے نام انجام دو بس اس کا عملی ادار وہ توحید خالص ہے اور یہ محبت خالص ہے اور یہ خالص محبت ہی سچے عقیدے کی بنیادی کوئی عبادت محبت سے خالی نہیں ہے اس غیر کو شریک کرو گے تو عن شرک ہو ہوگے بندہ صفر کوئی نیکی قابل قبول نہیں کیونکہ ہمارے سارے کی قبولیت توحید خالص سے مخاطب گروہ امبیا اگر تم نے شیر کر لیا تمہارے سارے امال برباد امبیرا سے کہا جا میں آپ کس باغ کی کوئی چیز اس کے قابل قبول نہیں ہے اس لیے محبت کا مسئلہ بڑا سنجیدہ اس کو بڑی سنجیدگی سے آپ لیجئے یہ دو چیزیں ہو گئی محبت نافیہ حکم اللہ کا نام اللہ کی محبت جس کا مظہر یہ کہ ہر عبادت ہر نیکی اللہ کے لیے ہو یہ خالص محبت کی آلہ اور الحق و اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لو کسی بھی عبادت میں تو یہ ہے شرک ہے نہ عبادت قابل قبول نہ محبت قابل قبول اور جب اللہ کی محبت سے محروم ہو گئے تو اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے اے یہودی ہو تم جو کہتے ہو ہم اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ اپنے محبوب کو عذاب کیسے دے سکتے پھر عذاب کیوں مانا عذاب سے بچاؤ اس کا سہارا اللہ کی محبت اور یہ محبت اگر حاصل نہیں ہے تو وہ بندہ عذاب سے بچ نہیں سکتا دوسری قسم الحب للہ محبت اللہ کے لیے یہ عام نبطہ اللہ کے لیے محبت اللہ کی محبت کی تکمیل ہے. مثلا نبی علیہ السلام کی محبت بھی فرض ہے ہم نے پہلے دعویٰ کیا کہ فریضہ اعتقادی اعتبار سے توحید کے اعتبار سے صرف اللہ کی محبت کر نبی علیہ السلام سے محبت کیوں کرے یہ اللہ کی محبت کی تکمیل You ایمان ناقابل قبول عیسائیوں کے ایمان کو کوئی ٹھکرایا گیا اسلام نے محبت کی مص علیہ السلام سے نہیں کی ان کا انکار کر دیا ان پر طرح طرح کی تومتیں لگائی یہ محبت قابل قبول نہیں جس جس سے اللہ کو محبت ہے اس اس سے محبت کرنی ضروری ہے فرض ہے یہ اللہ کی محبت کی تکلیل ابھی فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت میں کروں میری محبت اللہ کی محبت ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے منحبانی فقط احب اللہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی یہ بھی تحریر کا حصہ ہے نبی رسلام سے محبت اللہ کی محبت کی تکمیل اور اللہ کی محبت کی تکمیل یہ احتجاجی مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے صحابہ سے محبت صحابہ سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت کے بھی سارے دعوے جھوٹے اللہ کی محبت قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے اطلاعً فرمایا کہ کلن لنگ واحد اللہ الحسن کتنے صحابہ لا من انفق من من من اللہ یس طل کو قبل فتح و قاتل جو لوگ فتح مکہ سے قبول اسلام لائے اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے برابر نہیں ہو فتح کے دو بہن ایک فتح وہ بھی فتح اذا الفت فتح پکا مرا یا سلح دیبیا انتحا کا فتح مبین فتح مبین سلح دیبیا کو کہا گیا تو جو اس سے سب اسلام لائے وہ اور جو اس کے بعد اسلام لائے برابر نہیں ہو سکتے لیکن اس لحاظ سے سب برابر ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا اگر محبت نہ کرے تو اللہ کے محروب ہے تبھی تو جنت ہے جنا فل جن رحمان فل جن علی جن طلحت نام لے لے گے اللہ کے محروم اللہ کے محروم سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت بھی نا قسط ناقابل محول صاحب کے نام کے تعلق سے گلوچ سب و شم جرا اور نخت کا معاملہ کرتے کیچڑ اچھالتے کچھ لوگ مظاہر کیچڑ اچھالنے کی ہمت نہیں کر پاتے لیکن صحابہ کے بارے میں تاریخی تجزیہ کرتے صحابہ کے تاریخی لوگ نہیں ہیں. صحابہ کے نام اور حدیثی ہی لوگ ہیں ان پر تاریخی تجیے کہ حسن اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا اور نبی رسلام کے حدیث یہ دفاع صحابی فام سے کھول میرے صحابہ کا ذکر ہے اپنی زبانیں بند کرو زبان کھولے گا حدیش کا من کرے جب سب سے جنت کا وعدہ ہو چکا اور کسی کی زبان درادی کی ضرورت ہے وہ سب کو ختم کرے یا تاریخی تجزیہ کر کے صحابہ کے پر اپنی گندی زبان کا استعمال کرے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے ایک شخص حج کرنے آیا اس کا نام تھا یزید جب نے بشر سکھ سکی مکہ مکر کچھ لوگ بیٹھے دیکھیں پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا گا یہ قریشی اللہ کے نبی کے صحابی قریشی پوچھا منل محدث محدث کون جو اس وقت درس دے رہے وہ کون بن عمر عمر خدار کے بیٹے عبداللہ آگے بڑھ گیا اور کہا کچھ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس کے انداز میں رونت تھی جیسے کوئی منکر قسم کا بندہ معاند قسم کا بندہ اس کا لہجہ ایسا کہ میرے کچھ سوالوں کا جواب دوسمانی بدر میں شریک تھے کہ نہیں بہت والے دن بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کے فرمایا کہ ہاں بہتری عثمان میں شریک تھے ادیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے اللہ کے کی نے بھیت کی تھی فرمایا کہ نہیں اسے اللہ ابھر یہ اس پارٹی عبد بن سبا کی پارٹی کا شخص ہمارا جو عقیدہ عثمان کے بارے میں وہ ٹھیک ہے عبداللہ بن صبح یمن سے آیا تھا پکا رافضی اسلام کا لبادہ ہوڑے اور اس اسلام میں تخریب کاری کا کام کیا دو دروازوں سے ایک دروازہ وقت کے حاکم پر تنقید اور جرا عثوان خط نظر ان کو بیان کر دوسرا تخویر کا دروازہ فلاں کا پھر فلاں کا پھر فلاں کوئی دونوں سبق اس سے لینے والے پہلے جو لوگ ہیں وہ خارجے مقام پر تنقیدے میں کی ان کی تقریر میں کی یہ وہ آغاز فتنہ ہے جس نے اسلامی سفوں کو تتر پتر کر دیا تو یزید بشر بڑا خوش ہوا کہ عثمان غنی کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے ٹھیک ہے میں بدر میں شریک بہت سے بھاگ گئے نہیں کی اللہ اوپر کہا اس نے اللہ اوپر ہماری باتیں درست جناب عبداللہ بیٹھ سو اب ان تینوں کا جواب لے کر جاؤ خود بھی سمجھ لو جو تمہارے پیچھے چمچے بیٹھے ان کو بھی سمجھا دو جائے تینوں کا جواب اس مانے بدر میں شریک کیوں نہیں ہوئے جب بدر کی روانگی کا وقت آیا اس وقت آپ کی بیٹی روخیا بن جسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ نے دو صحابہ کو روکا تم رک جاؤ میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے ایک عثمان غریب کے شوہر دوسرا عثامہ بن سے درصل اور فرمایا کہ جو بدر میں جو بھی حصہ حاصل ہوگا اس میں آپ شریک ہے بخیا مجاہدین کو دیں گے اس میں آپ بھی شریک ہیں. یہ تو جواب ہے پہلے سوال کا بدر میں کیوں نہیں شریک ہوئے اللہ کے نبی سے حکم سے شریک نہیں ہوئے کہ تم رکو مدی دوسرا سوال بہت سے بھاگ گئے ایک وقت تھی جب, جب مکہ نے مکان قوت سے حملہ کیا تیر اندازی اس درے پہ چڑھ کے کی تو اس کی طاعت نہ لا سکے جو بندہ سمجھ چکا اور دشمن بھاگ چکا میدان خالی ہو چکا ایک دم حملہ ہو جائے بندہ کچھ نہ کچھ پریشان بھی ہوتا ہے بوکھلا جاتا ہے اور پھر منتشر ہونا تاکہ دیکھیں میدان کی نوعیت اور کیفیت کیا ہے اپنی طاقت کو مشتمل کرے اور واپس آئے وہ بھاگ کے گھر نہیں کہتے عثمانی رنی کا اہد سے بھاگنا ٹھیک ہے اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے سب کو معاف کر دی برکت اف اللہ جو جو کو بھاگے واپس پلٹ آئے تھے اللہ نے سب کو معاف کر دیا جس شخصیت کو اللہ معاف کر چکا ہو اس پر تو کون ہے زبان ترادی کرنے والی عثمان سنی کے ہے بیان کرتے اور اللہ کی معافی یہ مطلق ہے یہ خبر جملہ خبر ہے اور یاد رکھو خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی حکم منسوخ ہو سکتا اس میں حکمت ہے اللہ تعالی خبر کا منسوخ ہونا اللہ کے علم پڑتا ہے نہ اس کو اللہ کو معلوم نہیں تھا اللہ کی خبر تھی بات میں جھوٹی ثابت ہے اللہ کا علم پڑتا ہے اللہ کی تو ہی de खबर نے آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو میں تو بڑا کٹوں گا اس کے قتل اتارتا ہوں وہ پہلا مسئلہ دب جائے گا نیا کٹا کھل جائے گا پہلی بات لوگ بھول جائیں گے وہ قتل کا معاملہ پھر آگے بڑھے گا نئی اجنیں پیدا ہوں گی. تو میں اپنے پر زبد نہیں کر سکوں گا. عثمان غنی حلیم ہے شفیق ہے رحیم ہے ان کو بھیجوں ان کی خراب داری بھی بہت ہے مکہ میں اور مالی اعتبار سے ان کے حسابات بھی بہت ہیں عثمان کو بھیجا شیطان نے افواہ اڑا دی عثمان کو شہید کر دیا گیا تب اللہ کے میں نے بیٹھ کی عثمان تو موجود ہی. مکہ میں تھے عثمان کا شرف ہے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کا بدلہ پورے اہل پکا سے لینے کا انتیہ دے دیا ایک ایک جب تک ایک ایک بندہ زندہ ہے تو کا انتخاب اور قصاص لے کر جاؤ ایک ایک بندہ بھی جانتا جاتا اتنا مہنگا خوات ہو گئی اور میں سوس سے کہ عثمان زندہ ہیں شہید اور اگر زندہ ہیں تو عثمان کی طرف سے موت کی بیعت میں کرتا ہوں کتنا بڑا اعتماد کسی بندے کی زندگی اور موت کی گارنٹی موت کی بہت بایانہ والا اللہ بایانہ عثمان اگر زندہ ہے تو اس بیٹھ میں شریک ہے عثمان ہا کا, کا ہاتھ اللہ کرنا اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ فرار کیا اس شرف کا مقابلہ ہے بندہ لاجواب ہو گیا اور میں ساری باتیں لے کر جاؤ یہاں سے خود بھی سمجھو جو تمہارے ہماری ہیں پیچھے تمہارے ہم نواز ہیں تمہارا جو ماسٹر ہے اوپر کا خبیص عبد اللہ میں صبح جا کے سمجھاؤ باتیں بتاؤ اس کو یہ بات تھوڑی سی پھیل گئی اصل معاملہ یہ کہ تمام صحابہ لگو سب صحابہ سے جنت کا وعدہ تین اقسام صحابہ کی صابق ان اول ان مہاجرین انصار پر ولدین جاؤن فائدے تین اقسام مہاجرین انصار اور بعد میں آنے والے سب کے لیے کامیابی کا فائد راشدون جنت کے وعدے مانا یہ وہ قرآن شخصیات جن پر بات ہو کر ختم ہو چکی ان سے محبت کرنا ہے. یہ جزو ایمان ان کی محبت اللہ کی محبت کی تکمیل صحابہ سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ سے بھی محبت نہیں سارے صحابہ اللہ کے اولیاء ہیں اللہ نے سب کو جنت کا داخلہ دینا ہے یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے جنت کا داخلہ اللہ کی محبت کے دلیے اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اس سے اگر آپ محبت نہیں کریں گے تو اللہ کی محبت بھی جھوٹی ہے گتابا بھی جھوٹا ہے نبی السلام کی آہل بیت آہل بیت آپ کی بیٹی بلکہ بیٹیاں آپ کے نواز حسن حسین علی آپ کے دانا یہ سب قورشی ہاشمی ہیں عباس ابن عبد المطلب المط یہ آپ کے اہل بیت اہل بیت جو ثابت ہوتے ہیں کسی بھی بندے کے اس کی دو قسمیں ایک اہل بیت میں اعتبار کی خونی رشتہ نسلی ایک اہل بی اعتبار ہے مساحرت کا نمازی کا رشتہ وہ مہادر مول اہل ویت ہے کے اعتبار سے سوجیت کا رشتہ ہے سوجا بھی آہل بیت ہوتی سب کی محبت فرد ہے سارے اندر پہ میں ہوئی جیسا ان کی بیویاں دنیا کے اندر بھی آپ کی بیویا ہیں اور جنت میں بھی آر کی بیویاں کی محبت کے لیے کافی نہیں خاصم عائشہ صدیقہ رضی خاصہ حدیث ہے عائشہ تجھ سے نکاح سے قبل میں نے دو بار خواب کی کہ جبریل میرے پاس آئے ایک سونے کا تشت لے کر بڑا تھال لے کر اس کو ریشمی جلاف تھا اندر کوئی چیز چھٹی ہوئی تھی جبریل نے کہا یہ جلاف اٹھاؤ میں نے اٹھایا تو نیچے تو تھی. آگ ہی سہولتوں کا پھر دنیا میں آخرت یہ آپ کی بیوی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی جنت میں اور کے ساتھ یہ اللہ کی محبت کی دلیل نہیں اولا دو باتیں یہاں ایمان کی تکمیل کے لیے ایک بندے کے مومن ہونے کے لیے دو باتیں یہ کہ مومن وہ ہے جو اپنے نبی کو سب سے زیادہ قریب اور محبوب قرار دے اولا بلو من مین اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی کو قریب رکھے نبی کو محبوب رکھے یہ مومن ہے اگر نبی کو قریب نہیں رکھتا کسی اور قریب کرتا ہے وہ مومن نہیں دوسرا یہ مان کے لیے ضروری ہے ازوا جو ہوم کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومن کی مائیں ہیں ایک بندہ اگر چاہتا ہے سچا اور پکا مومن بننا تو یہ دو باتیں یہاں پہ ایک نبی السلام سے محبت دوسرا آپ کی بیویوں کو اپنی ماں ماننا اپنی ماں قرار دے یہ محبت کی تکمیل ہے کیونکہ محبت اللہ کی سرد ہے اللہ سے محبت کرو اور الحب اللہ نے کرو جس جس سے اللہ کو محبت اس سے محبت کرو جس سے اللہ کو محبت نبی سے انبیاء سے صحابہ سے صالحین سے شہداء سے ازواج مظہرات سے بی سے سب سے اللہ کو محبت ان میں سے کسی کا بوس پالنا اس سے نفرت کرنا یہ اعتقادی محبت کے منافع تو بندے کا عقیدہ قابل قبول نہیں محبت فرد ہے اور یہ فردیت ان سارے عمور کے ساتھ اللہ کی محبت اللہ کے لیے محبت سمامہ سماوی رسائل مسلمان وسیع بخاری میں قصہ ہے کل غصے سے بھرا بت صاحب نے کو پکڑا مدینے لے کو کے کے ساتھ باندھ باندھ دیا پڑا ماں کیا حال دختل دختل دن حمد دن حمد اگر مجھے قتل کرو گے میرا خون سستا نہیں اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش نہیں اس کا بدلہ دوں گا پہلے دن بھی دوسرے دن بھی ان دو دنوں میں وہ اچھی طرح دیکھ چکا مشاہدہ کر چکا صحابہ کے خلاف ان کا طریقہ عبادت آپس کی محبت جو ہما ہوا بڑا متاثر ہوا تیسرے دن اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی کیا کہا دیکھو یہ محبت کے تقادے کیسے بدل رہے ہیں یہ اتخادی مسائل اسلام قبول کر کے کیا کہا یا رسول اللہ صاحب اب سے کچھ وقت قبل میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل چہرہ آپ کا تھا ایسے ہی کرنا پڑا آپ کا تو آپ کا چہرہ سب سے محبوب ہو گیا محبت پیدا ہوئی نہ اللہ کی محبت کی تکمی سچے کی جگہ سب سے بڑھ کر نفرت کے قابل دین اسلام تھا اسلام قبول کیا دین اسلام سب سے محبوب دین پڑھا سب سے بڑھ کر نفرت کے قابل یہ شہر مدینہ تھا آپ کا شہر اسلام قبول کر لیا اب یہ شہر بڑا بحب ہو شہر کی محبت بھی تو یہ ایمان کا جز ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کے نبی کا شہر اللہ کے نبی نے اس مدینہ کی گلیوں میں دس سال گزارے اللہ کے نبی کا شہر اللہ کے نبی کے نشانات اللہ کے نبی کے آثار مسجد نبوی کیوں نہ محبت ہو اس نے اس محبت کا ادار کیا اور چوتھی بات یہ کی کہ میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا ہمارے دین میں عمرہ ہے اب چونکہ میں نے آپ کا دین قبول کر لیا تو آپ کے دین میں عمرہ ہے یا نہیں جاؤں یا نہ جاؤں جاؤ جاؤ ہمارے دین میں بھی عمرہ ہے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھی یہ سچی محبت اب یہ ساری محبت اللہ کی محبت کے تابے اگر کوئی کام بھی کرنا ہے اللہ اس کے رسول سے پوچھ کر کرنا کام بہتر ہے اس کا فیصلہ آپ کی عقل نہیں کرے گی اس کا فیصلہ شریعت کرے گی نہ افسل الحدیث کتاب اللہ یا کلام اللہ وہ افسل الحدیث محمد پکڑ چیزیں احسن چیزیں کلام اللہ احسن تریتا رسول احسن بس بولم آسن یقیامت کا امتحان اسی آسن کے تعلق سے عمرہ کرنے جاؤں یا عمرہ جا؟ کہ جاؤ چلا گیا مکہ اطلاع پہنچ چکی تھی سماما مسلمان ہو چکے عمرہ کرنے آ رہے اہل مکہ جمع ہو گیا سماما برتانہ زنی کے لیے اشارے کرنے کے لیے سماما تاجر تھا اور مکہ میں گندم کی سپلائی سماما کے پاس تھی. گندم مکہ جاتی تھی سماما کے ذریعے آج بہت بڑا تو مکہ والوں نے دیکھا سماما کو کہا کہ سابی ہو گئے بے دین ہو گئے باپ دادا کے دین چھوڑ دیا سبؤ تو سابی ہو گئے اور کہ نہیں ماں سب تو میں سابی نہیں بے دین نہیں ہوا ولا کے لیے تباہ کر رسوت اللہ حضرت اللہ کے سچے رسول کی تباہ کی ہے مکمل سن لو واللہ. لا دو رسول اللہ تمہیں گندم بھیج دو آج کے بعد ایک تانا نہیں آئے گا جب تک اللہ کے نبی سے پوچھ کر اجازت نہ دے اللہ اور اللہ کے لیے اللہ کے لیے محبت کا مانا جس جس سے اللہ کو محبت اس سے محبت جس عمل سے اللہ کو محبت اس عمل سے محبت پوری شریر نواد روزے حج عمرے زکاتے جہاد سارے احمد اللہ کو ان سارے امال سے محبت جن امال کو اپنا اللہ ان سے محبت کرتا اللہ يحب سوال یہ یہ تو یہ سب آواز اس کی محبت کی تکمیل تو سمامہ پیارے میں سمجھ گیا کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں تقاضے کے اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے محبت اب نبی علیہ السلام سے محبت کرنا شہر مدینہ سے محبت کرنا اللہ کے نبی کی جماعت سے محبت کرنا اسی محبت کی تکمیل اس طرح اللہ کا دین اسے محبت کرنا اس محبت کی تکمیل گندم نہیں بھیجو بھیجت مل گی تو بھیجو گا نہیں بھیجیے انکار کر دیجیے مکہ والے خاکا کشیور مجبور ہو گئے خاکا کشی اپنا نمائندہ بھیجا رسود اللہ کے پاس کہ تم تو بڑے رحیم اور شفیق ہو آپ کی قوم کے لوگ مکہ میں بھوکے مر رہے ہیں سماما سے کہیں کہ گندم سپلائی کرے آپ نے اجازت دی پھر گندم بھیجی یہ محبت کے شریعت خادے اللہ سے محبت اور اس محبت کی تکمیل کے لیے اللہ کے لیے محبت جس کی دو صورتیں شخصیات سے محبت لوگوں سے محبت شہروں سے محبت اور عمل سے محبت کوئی اللہ کی محبت کی تکمیل اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو نماز سے محبت نہ ہو اللہ سے محبت کا دعوی ہو صدقہ اور زکاط سے محبت نہ ہو اس محبت کی تکمیل ہے جب تک یہ عمل ہے اس نوعیت کا تو یہ محبت احتجاجی مسئلہ نماز پڑھنا عمل ہے نماز کی محبت عقیدہ ہے حج پڑھنا عمل ہے حج کی محبت عقیدہ ہے کیونکہ یہ محبت اس ذات کی محبت کی تکمیل اب اسی کے مقابلے محبت فاخرا نقصان دہ محبت بتا دی الحب و محلہ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے ساتھ ویسی محبت اور اسے بھی کرنا ویسی محبت کیسے اللہ کی محبت کی کمانا یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہے اور اگر عبادت غیر اللہ کی کرو گے تو آپ نے غیر اللہ سے محبت کی کہ الحب و محلہ جو ہے نا شرک اگر آپ کا ایمان آپ کا عقیدہ قطر قابل قبول نہیں محبت سے آپ نے غدر کیا وہ قابل قبول نہیں اسی طرح محبت دورہ نقصان محبت ایسے لوگوں سے محبت کرنا جو اللہ رس کے دشمن ہے جن کی محبت اللہ کی محبت کے تعبیر نہیں ہے مطلب شرک کرنے والے دونوں خطرناک گنا ہے دونوں جرم ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور مشرق سے محبت ہو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور بجتی سے محبت ہو یہ نظریہ یہ سوچ اللہ کی محبت کے بالکل خلاف تو محبت قابل قبول نہیں مانتی ہو اللہ کی محبت کی دعوے دار ہو اور قیامت کو مانتی ہو اور ان کی دوستی ان لوگوں سے ہو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اس زمین کے نقشے پر ایسی مخلوق آپ کو نہیں مل ایک طرف اللہ کو ماننا روز آخرت کو ماننا اور دوسری طرف کردار کے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے ان سے محبت کر کرنا ان سے محبت کر کرنا قابل قبول نہیں یہ دعوی جھوٹا ہے سب سے خطرناک جو گناہ ہے وہ شرک اور اس کے بعد بےدر تھی خیوم فرماتے ہیں شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو مشرک بنا دے یا بےدر تھی بنا دے پہلی کوشش ہوتا. اور اگر کامیاب ہو گیا تو اس کو چھوڑ دے گا جاؤ بیٹا جو مرضی کرو نمازیں پڑھو روزے رکھو حج کرنے جاؤ عمرے بھی عمرے کرو صدقے دو زکاتے دو یتیم خانے بناؤ مدارس بناؤ مجھے اب کوئی پرواہ کیونکہ شرک یا بدرت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا تو دتکارے ہوئے رہتے دودکارے ہوئے انسان تو اللہ کی محبت کی تقریر کس چیز میں مشرق سے بھی نفرت ہو شرک سے بھی نفرت ہو وہ تم سے بھی, بیدار تمہارے سے بھی بیدار یہ محبت کی تکمیل مشرک سے بھی بیداری اور مشرک کے شرک سے بھی بیداری یہ محبت کی تکمیل یہ محبت اظہار نقصان دہ محبت کیا ہے ایسے لوگوں سے محبت کرو جو اللہ رسول کے دشمن جس کو کھجور کے مرتقے میں شر کے مرتقے میں بداعت کے مرتقے میں تو آپ نے اللہ سے محبت نہیں کی اللہ کی محبت کی تکمیل اللہ کے پیاروں سے محبت کرو انبیاء صدیقین شہداء اور سارے اور ایسے آغاز سے محبت کرنا اللہ کا محبت ہے جبکہ دوسری محبت نقصان محبت کیا ہے اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنا اور ایسے امال سے محبت کرنا جو اللہ کی نافرمانی اللہ نے روکا ہے جوڑی سے محبت سنا سے محبت شراب نوشی سے محبت سود سے محبت مانا اللہ کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے اگر ان امال کی محبت کرو یہ سب نقصان دہ محبت ہے دعو حقیقی محبت کی طرف اصل محبت عبادت اور اللہ ہر عبادت کا مستحق ہے محبت خالصہ یہ توحید خالص کی علامت اور محبت خالصہ کیا ہے صرف ایک اللہ سے محبت ایک اللہ سے محبت کمانا اسی اللہ کی عبادت سجدہ اس کے لیے رگو اس کے لیے نماز اس کے لیے قربانی اس کے لیے تبکل خوف رضا اسی سے یہ محبت خالص ہے اللہ اس کا حقدار ہے اگر یہ کام کسی اور کو دے ہوگے، تبکل کسی درگاہ پر کرو گے خوف کسی درگاہ کا ہوگا سجا کسی درگاہ پر کرو گے تو آپ نے اللہ کی محبت میں ملاوٹی پیدا کر دی اور شراکت قائم کر دی ایسا شرک شرکت بڑا کبھی اور ناقابل قبول اور ناقابل برداشت تو یہ سادہ سا محبت کا ہم نے جو علمی باتیں حذف کر کے سادگی سے کچھ باتیں آپ کو سمجھائیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو میں نے پڑھی شروع ان ساری محبتوں کا مجموعہ ہے جس کے راوی علاوی مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول بخاری مسلم کی روایت ہے سلاح سب من کو نہ وجر اب تین چیزیں جس بندے پی گئی پیدا ہوگی جس بندے میں رچ بس گئی اس بندے نے حلاوت ایمانی کو پا لی حلاوت ایمانی مٹھاس ایمان کی, ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں حلاوت ایمانی شامل ہو رچ بس گئی جب یہ حلاوت آ جائے اسلام سے بغشتہ نہیں کر سکتی فی الحال کے دل میں حلامت ایمانی آئی اللہ کی توحید کی برکز اس کی محبت کی برکز حلامت ایمانی آ گئی اب ان کو مارا گیا کھجوڑا گیا کانٹوں پر گھسیٹا گیا کوئلوں پر گسیٹا گیا گھسیٹ گھسیٹ کے جلا جلا کے ان کی کمر کا کوش سارا ختم کر دیا ان کی کمر صرف ہڈیوں کا پنجرا سی کبھی کسی کو دکھائی نہیں ایک بار امیر امیروں نے خواہش کی اپنے دور کے خلاف کہ میں آپ کی کمر دیکھنا چاہتا ہوں عرض کیا کہ امیر یہ نیکی اللہ کے لذا کے لیے دا کیلئی آج تک میں نے کھولی نہیں تاکہ یہ نیکی اللہ کے لیے خالص رہے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اور چونکہ امیر ہمارے خلیفہ ہے آپ کی اتار فرد تو صرف ہاتھ آ ڈال کر دیکھ لیں کمر کیسی ہڈیوں کا پنجرا تھی امیر عمر جیسا بہادر انسان اس کی چیخ نکل گئی فی الحال تمہاری کمر میں گھوشت نام کی چیز ہی سب برداشت کر دی ہے کیوں دیا ہلاوت ایمانی تھی اللہ کی محبت بیٹھ چکی تھی اب کوئی طاقت کوئی خوف کوئی دالت اس محبت کو نہ ختم کر سکتا ہے نہ بندے کو برگشتہ کر سکتا یہ بات ہرخل نے پوچھی ابو سفیان سے تل نہیں یہ حل تھا بادر رہتا اس محمد حسن کا خط میرے پاس آیا اس کے دین سے کبھی ناراض ہو کر کوئی پرسد ہوا دین کو چھوڑ دیا پرسد ہوا کا کوئی نہیں ہو دونوں کا فرح حق کوئی دونوں کافر اور کیا اقرار کوئی مرسد نہیں ہو رسل نے اس پر تبصرہ کیا ایمان ادا کی خال اطتع بشاشت یہ سچے ایمان کی نشانی یہ حلاوت جب دل میں بیٹھ جائے رج بس جائیں تو بندہ کبھی دین کو چھوڑنے پر آبادہ اور تیار نہیں ہوتا اس محبت کا سبر ہے اپنے تو محبت پیدا ادا کرو اللہ کی محبت اور خالص محبت عمل نہیں اپنا عقیدہ بنا لو اللہ کی محبت فرض ہے اس محبت کے یہ مکملات ہے جس چیز سے اللہ کو محبت اس سے محبت کرنی پڑے گی اور جس سے اللہ کو عداوت اس سے عداوت رکھنی پڑے گی محبت, کہ یہ سچی محبت کے یہ ہیں یہ محبت کی تکمیل اور اللہ کے دوستوں سے عداوت رکھو گے لکھنؤ سے محبت کرو گے تو اللہ کی محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہر دعبے جھوٹے یہ محبت اگر دل میں بیٹھ جائے رچ بس جائے بندہ اسلام پر پختہ ہو جاتا مضبوط ہو جاتے اور کبھی اسلام کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا یہ پہلی چیز جس نے اپنا لی اس نے حلالت ایمانی کو پا لیے خواہ اللہ رسول احق کا ہی لے لیما سوا اللہ اللہ کا رسول اس کے نزدیک دنیا کے ہر شہر سے بڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اس کے بعد جس سے محبت کرنی ہے وہ اللہ کا رسول یہ محبت کے دراجات اللہ کے رسول کی محبت کیوں کیونکہ اللہ کے کی رسول کی محبت اللہ کی محبت کی تکڑی رسول سے محبت نہ ہو اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو نبی سے محبت نہ ہو کتابہ قابل قبول نہیں آپ کی محبت قابل قبول نہیں بلکہ اللہ کی محبت کی تقویر جس جس سے اللہ کو محبت اس سے محبت کرو اور ہمارا قید ہے اس کائنات اللہ تعالیٰ کو سب سے پڑھ کر محبت محمد الرسول اللہ تعالی سے جو سب سے پڑھ کر آپ سے محبت کی رعوب صدیق صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا میں محبت نہ سے لے گیا رسول اللہ آپ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے باقی عائشہ سے عائشہ سے اب اللہ کی محبت کے فیصلے آ گئے اللہ کے رسول کی محبت کے فیصلے آ گئے مجھے سب سے بڑھ کر محبت عائشہ سے پوچھا جاتا میں سے کس سے بڑا کہ ابو ہا. عائشہ کے ابو سے ابو کے صدیق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جو ایک ترتیب ایک مدارج اس طرح ابو بک صدیق کی عدابت عائشہ کی عدالت اللہ کی عدالت ایک حدیث کی صنعت کلام ہے مگر اس کے, اس کے معنی کو روانے صحیح معنی معنی کو صحیح معنی مانے صحابہ کی محبت کا ذکر کیا میں کہ من احقہ ہو ہمیں حکفی احقہ نے صحابہ سے محبت کی صحابہ سے اس لیے محبت کی کہ اس کو سے محبت صحابہ کی محبت میری محبت کی تکمیلی جس نے مجھ سے محبت کی اس لیے کی کہ اس کو اللہ سے محبت میری محبت اللہ کی محبت کی تکمیل افغان یہ صحابہ کو بغض رکھے گا اب تو میں بخلا ہوں اس نے اس لیے بغض رکھا کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے بوزن افغان جو مجھ سے بغض رکھے گا اس اللہ سے بغض رکھے گا شری ہے ایسا اس انداز کی محبت وہ محبت خالل قبول تو پہلی چیز جو دل میں آ جائے تو ایمانی حلاوت پیدا ہو جاتی مٹھاس پیدا ہو جاتی اے گونہ رسول ہو احب الما سوا اللہ اس کا رسول اس کے رضی ہر شے سے بڑھ کر محبوب اور دوسری چیز کہ بھائی بائےلہ لوگوں سے محبت کرے اللہ کے لیے بھائی الحب و اللہ. اللہ سے محبت اللہ کے لیے محبت لوگوں سے محبت کس بنیاد پر کرے عقیدے کی بنیاد دین کی بنیاد پر اخبا کی بنیاد پر صالح کی بنیاد پر جو بھی دیندار ہوگا مدوی ہوگا واحد ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا تو اللہ کے محبوب سے محبت کرو وہ اللہ کے لکھا خالص سب بندہ کم از کم ایک بندے کا انتخاب کرے لے کہ میں نے اس شخص سے محبت کرنی اللہ کے لیے بڑے دین کی دی دولت کی دن جو پہ سلا بندوں کو ملے گا پہلی جزا ملے گی کسی محبت کے نتیجے میں ایدل ممبر اوپر. حمل کیا ہے اللہ کے لیے محبت محبت بڑی قیمتی دولت نور کے شوہزار انبیاء رشک کریں کری. مقام تو بہت اونچا ہے اور ان کا مقام اسلام نے واضح کیا کہ جن لوگوں کی محبت اللہ کے لیے دنیا من کا ملنا جلنا اللہ کے لیے منحبت اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ, من اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے بغض رکھے اللہ کے لیے مال خرچ کرے اللہ کے لیے روک لے اس کا ایمان مکمل ہو چکے یعنی محبت اور نفرت کا معاملہ اگر اللہ کے لاح کے لیے ہو، تو یہ مکمل ایمان کی دلیل تو دوسری چیز جو حلاوت ایمانی کا باعث ہے کہ لوگوں سے محبت کریے کسی ایک بندے سے محبت کرے خالص اللہ کے لیے ملنا جلنا بچھڑنا اللہ کے لیے قیامت کے اندر یہ شرف ہوگا ان کے لیے حدیثر خود میں اللہ کا فرمایا واضح محبت ہی متحاب نفیہ جو لوگ میرے خاطر محبتیں کرتے ہیں ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے میں ضرور ضروروں سے محبت کروں تیسری چیز کیا ہے وہ یا کرا یہ ہو تو پھر کفر فرق میں انقدا اللہ ملو کم یا کرا پھر نار کفر سے کفر کی عادات سے کفر کی تقالی سے کفر کے امور سے کفر کے کاموں سے اتنی نفرت کرے اتنی نفرت جتنا اس کو آگ میں جانے کی نفرت بتاؤ آپ ایسے کون چاہتے ہیں میں آگ میں جاؤں دنیا میں قیامت کتنے کون چاہتا ہے وہ آگ کو منظور کر سکتا ہے قبول کر سکتے ہیں نہیں تو جتنی ایک نفرت آپ کے دل میں آگ سے ہے اتنی نفرت آپ کے دل میں کفر سے ہو شرک سے ہو پتر سے ہو خسائے کفر سے تو تینوں چیزیں جمع ہوگی پہلا ٹکڑا اللہ کی محبت دوسرے ٹکڑا اللہ کے لیے محبت اور تیسرا اللہ کے لیے امال سالیہ سے محبت کفر کی نفرت ہو اور توحید کی محبت ہو امن سالح کی محبت ہو یہ تینوں چیزیں حلامت ہی مانی تو محبت کا بڑا عظیم ثمرہ ہے بڑا عظیم ثمرہ اور اس سمرے کی ایک آخری حد صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ حکمریلا جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو ندا کرتا حبا ہو مجھے فلاد بندے سے محبت ہو گئی تو بھی اس سے محبت کر اللہ کی محبت کو سستا سودا نہیں اللہ محبت کو چھپاتا نہیں محبت کا اظہار ہو اعلان ہو کھلا بندہ کھلا مقام پر رہتا ہے مجھے اس سے پیار ہو تو بھی اس سے پیار پیار کر کرتے اور پھر جڑے میں آسمانوں کے سارے فرشتوں کو ندا کرتے سارے ان اللہ اللہ کو منہ کرو ہند اللہ حلب فلا کو فلاس سے محبت ہوگی تم بھی اس سے محبت کرو اللہ کی محبت معمولی چاہیے اس محبت کی بنا پر بندے کا نام عرش پر ارش رہا ہے اور کون رہا ہے اللہ تعالی فرشتے ملاقت القر جو عرش کا طباف کر وہ فرشتے سے ساتویں چھٹے پانچویں چوتھے تیسرے دوسرے پہلے سارے فرشتے اس بندے کے لیے دعا شروع کرتے ہیں اس محبت کا نتیجہ پیار پھیل گیا آسمانوں کے کناروں کناروں میں پھیل کر گھوڑے گھوڑے تک پہنچ کے سارے ملک پہچان کر یہ بندہ اللہ کا محبوب کو معمولی مقام نہیں لیکن اس محبت کی طرف آؤ ان سارے قوائد کے ساتھ جو ہم نے اختصار سے بیان کیے تفصیل سے اور بھی اس کو پھیلا سکتے تھے اختصار سے ارض کر دیا ان قوائد کے ساتھ اللہ کی محبت کی طرف آؤ کا پیار مشہور ہو جائے گا پھیل جائے گا ساتوں آسمان محلہ پر اور ثم خوب میوز اور پیار کو زمین پر بھی اتارتا زمین کو محروم نہیں کرتا اس پیار کو محبت کو زمین پہ اتارتا وہ سارے زمین والے محبت کرتے سارے پیار کرتے ہاں زمین والے کچھ لوگ محبت نہیں بھی کرتے فرقوں کی تقسیم ہمارے فرقے کا نہیں فلاں فرقے کا نفرت کرتے نقصان پہنچاتے مساجد کو آگ لگاتے ہیں عداوتیں بول لیتے محبت نہیں بھی کرتے ہر ایک حدیث کا تخاضہ کہ سارے زمین والے محبت کرتے یہ کیوں نہیں کرتے ان کی مرضی لیکن وہ لوگ کسی گنتی کے قابل نہیں ان کو شمار ہی نہ کرتے نشرت دبا انکم الکم الدین لایا بتائیں تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر مخلوق کون سی اتنے زمین میں چلنے پھرنے والے سب میں بہترین کون آپ کے ذہن میں کتے کا تصور ہوگا سور کا کا تصور ہوگا جو گلاسوں میں کیڑے لیتے ان کا تصور ہوگا وہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے جو عقل سے کام نہیں لیتا شعور نہیں تفکر نہیں اللہ کے آیات پر غور نہیں کرتا توحید اور محبت کی جو متقادیات پر غور نہیں وہ انسان سب سے بہترین ہے تو جو لوگ محبت نہیں کرتے زمین والے وہ کسی گنتی کے قابل نہیں ان کو شمار ہی نہ اللہ کے نبی جیسی شخصیت موجود ہے ابو جال بھی موجود تھا ابو اللہ بھی موجود تھا شاہبا بھی موجود تھے انہوں نے محبت کی نہیں کی ان کو سواری نہ کر وہ گنتی کا ایک جواب یہ بھی ہے انہیں بھی ان تریف بچتانا پڑے گا اب ابو چاہ کو کو قبر میں کے قبر جہنم بن چکی ہوگی جہنم کا بستر جہنم کا لباس تو پچھتائے گا نہیں کاش نبی سے محبت کرنی ہوتی نبی کی اتحاد کرنی ہوتی پچھتائے گا نہ پچھانا پڑے گا یعنی ہر مخلوق محبت کرے گی کترے پانی کے درختوں کے پتے ریت کے ذرے فرشتے جن سب محبت کریں گے جو محبت نہیں کرتا ان کو گنا ہی نہ لیکن ایک وقت آئے گا ان کو بھی محبت کرنی پڑے گی تو ان قواعد پر آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا کیجیے اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن خلاصہ کلام یہ کہ محبت ایک اعتقادی مسئلہ ہے محبت نافیہ بھی ہے محبت دورہ بھی ہے محبت نافیہ تین چیزوں کا نام ہے اللہ سے محبت اللہ کے لیے لوگوں سے محبت اللہ کے لیے اعمال صالح سے محبت اور محبت دور نقصان دے کیا ہے محبت میں شراکت اور حکب و محلہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور اسی انداز کی محبت غیر اللہ سے بھی کرے ان کو عبادت کے لائق سمجھے یا پھر ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اللہ رسول کے دشمن ہے یا ایسے سے محبت کرے اللہ کی نزدیک اور اس دین میں بغاوت تصور ہوتے اللہ تعالی سے اس کی خالص محبت کا سوال اس کے رسول کی خالص محبت کا سوال ہے اللہ ہمارے دلوں کو سینوں کو عمل کو سینوں عمل محبت سے کرتے یا اللہ اپنی محبت عطا کر ان لوگوں کی محبت دے جن سے تو محبت کرتا ہے ان عوال کی محبت تجھے محبت ہے تجھ یا اللہ اپنی محبت ہمارے سینوں میں ایسی تسکین کا ذریعہ بنا دے جیسے گرمی کی شدت ہو اور بندہ پیاس سے ارکان ہو اور اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے اخورا بسر اللہ